علام بسم اللہ علیہ محمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صفحہ ورث و باقی تمام خواب سامعین خرآن گرامی برادران سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سندرۂ دس کتاب دعوت شریف میں سے دراصل نمبر چھ سو پچہتر ابلی تین سو ستارہ اور اسما شریف میں آپ ہماری بات اوراد فتح میں اسما الحسنہ میں سے اس مقدس نمبر انیس یا رضا کو کے فیوز برکات کے حوالے سے آج درس ہوگا اس پہلے یا رضا کے لوگ مانی اور قرآن باغ نے اس مقدس کے حوالے سے جو ہے موضوع پر بحث کیا تھا آج یہ آخری بات ہے اس ونوان پہ رضا جل جلال, جلال کے فیوز برکات یہ سونوانس ہے جو خوش مطالعہ والوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں نمبر ایک یہ مختلف کتابوں سے جن کتابوں سے نقل کیا اسی حساب سے نمبر ایک آسمۂ باری تعلیٰ میں یہ اسم جمالی ہے حالیہ خاصیت کے لحاظ یہ اسم جمالی اللہ تعالیٰ کے صفات جمالی میں سے ہیں اس کی عادت تین سو آٹھ ہے افجید کروید کے لحاظ سے اس کی عادت تین سو آٹھ ہے نمبر دو جو کوئی صبح کے وقت جو ہے نماز سے گھر کے چاروں کونوں میں منہ قبلہ کی طرف کر کے ہاں جی یا رضا کو دس دس مرتبہ پڑھیں اس گھر میں رنج و مفلسی نہ آئے گی دائیں کونے سے شروع کیا جائے روزی حلال ذریعہ سے کما کر کھائے ہاں جی یہ سمجھو اس کی خاصیت ہے تو اس میں فرمایا جو کوئی صبح کے وقت نماز سے ہاں جی فارغ ہو کر سوگی نماز سے فارغ ہو کر فارغ ہو کر ہاں جی جو ہے گھر کے چاروں کونوں میں آپ کے گھر کے جو ہے چاروں کونوں میں منہ قبلے کی طرف کر کے چاروں کونوں میں بیٹھ کے من قبلے کی طرف کے یا رضا کو دس دس مرتبہ بڑے چاروں کونوں میں اس گھر میں رنج محل سے نہ آئے دائیں کونے سے گھر کے دائیں کونے سے شروع کیا جائے اور بائیں آخری کونے پہ ختم کیا جائے جہاں سے شروع کیا تھا اور روزی حلال درے سے کمائیں تو انشاءاللہ اللہ مخلصی کو ختم کریں گے یہ جو عدد تھی وہ کتاب شرح اوراد فتح سے ہیں باقی جو خصوصیت یہ حضرِ سلمانی میں سلیمانی میں بھی سفر نمبر ایک سو پچاس پہ ہے شرح اولاد فتح کی صفا نمبر ایک سو دو پر ہے یہ خاصیت نمبر دو جو ہے نمبر تین اس سے مقدس یار رضا کو پانچ سو پینتالیس مرتبہ پانچ سو پینتالیس مرتبہ روزانہ پڑھنے سے گھر میں کچھ شادگی شروع ہو جاتی ہے ہاں جی اس میں یہ خوشن لکھا ہے اس کے لیے کوئی گھر کے چاروں کھونے وغیرہ کا کوئی شرط نہیں ہے بس اس سے مقدس یار رضا کو کل جو ہے پانچ سو پینتالیس مرتبہ روزانہ پڑھنے سے گھر میں کچھ شادگی رزق شروع ہو جاتی ہے اس کا حوالہ بھی جو ہے شرح ہے اوراد فتھیہ طالف جناب منصور صابری صاحب کی در صفحہ نمبر ایک سو دو پر ہے یہ عوراد فتھیہ کی ایک شرح ہے اس میں انہوں نے اس سے مقدس کی یہ خصوصاً لکھا ہے نمبر چاند جب فرماتے ہیں یہ کتاب مصباح کا فہمیش ہیں مات من اکشرا من ذکر ہی رضا کل ہاں جی جو کوئی اس اسم مبارک کو کثرت سے عبرد زبان رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزم میں برکت عطا فرمائے گا تو ہاں جی اس کے لیے کوئی تعداد نہیں بتایا پہلے والے میں پانچ سو پینتالیس کے تعداد ہیں اس میں اکثر لکھا ہے زیادہ سے زیادہ کثرت سے جو اس اسم مبارک کو عبرد زبان رکھے پڑھتے رہیں جیسے اس کو ٹائم ملتے ہو اس لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ جو شریری میں برکت عطا کرے گا عرض میں اضافہ ہوگا کتاب مصباح ہے صفحہ نمبر چار سو ستاسی ہے فور سیون ایٹ ہاں یہ اصل کتاب عربی میں ہے اور بندہ کی وہاں سے ترجمہ لکھا ہے یہاں پر والوں کو کے فیض برکت نمبر پانچ جو کئی مبارک کو مرد زبان رکھے یا کثرت سے ذکر کرنے پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام شراب یعنی تمام کھانے پینے کی چیزیں ہاں جی اور رزق ایسے جگہوں سے دیں گے جس کا اسے گمانتا کا نہ ہوگا اس میں بھی جو ایک تعداد نہیں بتایا کثرت سے جو اس کو اس مبارک کو اردو زبان رکھے یعنی ہمیشہ پڑھتے رہیں اردو زبان میں ہمیشہ پڑھتے رہیں یا کم از کم کثرت سے ذکر کرے جتنا اس کو ٹائم ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تعام و شراب یعنی تمام کھانے پینے کی چیزیں اور رزق ایسے جگہوں سے دیں گے جس کا اسے گمان تک نہ ہوگا اللہ اپنے خزانۂ غیب سے اس کو دیں گے اور اس کو بے نیاز کرے گا اور یہ کتاب تعویذات کی اور دعاؤں کی کتاب ہے اس میں اصم الحسنہ کی بھی جو ہے برکات خصوصیات ذکر ہے کتاب ایک دعوات کے صفحہ نمبر تین سو بارہ پہ نمبر چھ جو کوئی اس کی یعنی اسی اس میں رضا کے اس رضا کی جو ہے جو کوئی اس کی نقش یعنی مربع نقش مربع چار خانوں میں اسی رضا کے اسم کو پر کیا ہوا ہے جو کوئی اس کے نقش مربع یعنی نقش کو کمر در شرف کے اوقات میں لکھیں یا انگوٹھی پر اس نقش کو لکھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے رزو میں آسانی پیدا کرے گا اور اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا یہ بھی جو ہے کتاب ایک سر دعوت کے صفحہ نمبر تین سو بارہ ہیں اس کا جو ہے نقش کا خانہ جو ہے اگر آپ بنانا چاہیں تو اس کو جو ہے چار خانہ بنائیں اوپر سے نیچے چار نیچے سے یعنی آپ کو چار لائن اوپر سے نیچے کھینچیں پھر جو, جو ہے اوپر سے دائیں بائیں کھینچیں پھر اوپر سے نیچے بھی چار کھانا بنائیں پھر اس رضا کے چار حرف ہیں تو پہلے لائن میں جو ہے دائیں سے بائیں را لکھو پھر دوسرے خانے میں زا لکھو تیسرے خانے میں عالود لکھو چوتھے خانے میں قاف لکھو پھر دوسرے لائن میں دارائیں سے دائیں سے بائیں پہلے خانے میں عالف لکھو دوسرے میں قع لکھو تیسرے میں را لکھو آخر میں زا لکھو پھر تیسرے خانے دائیں بائیں ہاں جی پہلے میں قاف دوسرے میں آالف تیسرے لائن میں خانے میں زا آخری خانے میں را لکھو پھر آخری جو چوتھا لائن ہے اس میں بھی دائیں سے بائیں پہلے خانے میں زا دوسرے میں را تیسرے میں قاف چوتھے میں الف تو اس طرح جو ہے ہر خانے میں دائیں سے بائیں دیکھیں تو ان کے حروخ کو ترتیب دیں تو رضا بنتا ہے اوپر سے نیچے ہوئے ہر خانے کو اور ترتیب دے دیں تو رضا بن جاتا ہے تو یہ اس کے خاص بھرنے کا جو وفق ہوتی ہے نقش ہوتی ہے اس کا اپنے بھرنے آپ چارخانہ بنا کر جی اس کو جو ہے اس کے فیض آپ کو بتا دیں تو کوئی اس کے مربع نعش کو قمر در شرف اوقات میں یہ قمر کون سے دنوں میں شرف میں ہوتے ہیں یہ آپ کو جنتری میں مل جاتا ہے امام جنتری اور سنت کے جنتری وغیرہ اس میں لکھا ہوتا ہے ہر مہینے میں قمر در شرف میں کب ہوتے ہیں وہاں آپ کو ملے گا اور کسی کو اس نش سے فیض لینا تو وہ قمر در شرف کے ناش کو اس کا اوقات کو جنتری سے حاصل کرے ہر مہینے میں اس کا جو ہے چینج ہوتا رہتا ہے ہر مہینے میں جو قمر در شرف کے جو ہے ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے ایک مخصوص دن میں نہیں ہوتا تو یہاں فرمایا جو کوئی جو اس کے نقش جو امن آپ آب کو بتائیں وہ قمر در شرف کے اوقات میں لکھیں یا انگوٹھی پر اس نقش کو لکھیں یا کاغذ پہ یا انگوٹھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اور پھر وہ سال رکھیں انگوٹھی سال رکھیں کاغذ پہ لکھیں جو کاغذ کو لپیٹ کے تعویذ بنا کے اپنے ساتھ رکھیں تو اس کے رزق میں آسانی پیدا کرے گا اور اس پر رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا ساتواں جو ہے شرش مقدس کے یہ بھی جو کتاب عکشل دعوت کے صفحہ نمبر تین سو بارہ پہ ہے ساتواں اس سلم کی فضا جو کہ اس مقدس کو سو مرتبہ سو مرتبہ اپنے گھر کے چاروں طرف پڑھیں سو مرتبہ پنچ کر کے چاروں طبیں چاروں طرف سو سو مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس سے فخر و فاقہ کو دور کرے گا گھر کے چاروں کونے پہ چھت پہ جا کے ہاں گھر کے چاروں کونے پہ یا کمرے میں اس طرح ہے چاروں کونے پہ سو سو مرتبہ پڑھیں اللہ تعالیٰ اس سے فخر و فاقہ کو دور کرے گا یہ بے رزخی سے محرب ہے اور آٹھواں جو ہے سر مقدس کے بھی و برکت یہ ہیں فرماتے ہیں ایک عصر دعوت میں ممن زکر ہُو النصف من شعبان للت النصف من شعبان رضا کا اللہ رزق کا ہی و صنعت ہی ایک سر دعوت صفا نمبر تین سو بارہ جو کہ نصف شعبان کی رات کو یعنی چودہ و پندرہ شعبان کے درمیانی رات جو کہ لہ لالبرات کہا جاتا ہے اور بابرکت راتوں میں سے ہیں اس اسم مقدس کا وید کریں یعنی اس رات کو یا رزاق کثرت سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے اس سال کی رزق عطا فرمائے گا یہ جو ہے کل آٹھ فیض برکات اس اسم مقدس کے حوالے سے جو مجھے کتابوں سے میسر ہوا آپ لوگوں تک پہنچا چکا ہے لیکن یہ آپ لوگ ذن میں رکھیں یہ چند فیض برکات اللہ الرزاق جل جلال کے فض و برکات کے بحر لاساحل میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ہے کیونکہ اسی اسی اس میں مبارک الرزاق ہاں جی الرازق والرزاق رضاق کے توحیل سے ہاں جو اسم جو اسمل رضا اسی میں مبالغہ ہے ہاں جی ہر طرح کے ریزنگ اور ہمیشہ اور کثرت سے دینے والا کہ جو اسی جو ہے یہ کیونکہ اسی اس مبارک الرزق و کے تحفیل سے پوری موجودات عالم روزی پاتے ہیں اور تمام جانداروں کے لیے اپنے اپنے لحاظ سے مناسب رزق کا پہنچانا اللہ الرزاق نے اپنے ذمہ لیا ہے وہ الرزاق جل جلالو جس کے دستر خان سے سوی موجودات عالم رزق پاتے ہیں یقیناً اس اسم مبارک کو فیض و برکات لا لاتحساں ہیں لا بے شمار ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یا اس ذات کے آگاہ کرنے سے اس کے مقرب بندے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کسی بھی اسم مبارک کے فیض و برکات کا احسان اس کے گنتی تعداد معین بیان کرنا بشر کے لیے کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ ایک موجود مکائیت انسان محدود مکعت ذات ہے ذات مطلق اللہ تعالیٰ کی وجود مطلق تو اس کی تمام صفات میں اللہق بنیاد ہے اور اس کے صفات کا کیسے کماق و ادرا کر سکے گا ایک محدود لا محدود کو کیسے ادراک کر سکے گا اور ہم اپنی محدود ذہن کے اللہ تعالیٰ کی لا محدود صفات کو کیسے ادراک کر سکے گا اور کیسے اس کے حیوز و برکات کا احساس کر سکتے ہیں بندہ جو ہے ممکن نہیں البتہ اس حقیقت میں ہمیں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جو بندہ مومن حلوث سے دل سے اللہ تعالیٰ کی رازکیت پر ایمان رکھے رکھتے ہوئے اس, اس مقدس کا کثرت سے ورد کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے رزق اور روزی میں برکت عطا کرے گا اور اسباب رزق کے دروازے اس پر کھل جائے گا اور اس کی رزق میں کوشائش جو ہے ہوگی اور یہ سب کچھ ذات رضا کے لطف و کرم سے ہوگا تو الحمدللہ جو ہے اس اسم مبارک اور رضا کے جو ہے اس کے فیض و برکات آپ لوگوں کو ایک درس میں پہنچا دیا ہے تو اس سے پہلے دو اسم جو ہے ہاں جس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیسم و دس و ہاپ وہ بھی رزق سے معلب ہے ہر قسم کے بچ بندے کی ضروریات چیزیں عطا کرنے والا رضاق مخصوص تو پر رضق سے معلبوط ہے ہاں جی تو یہ سب اسی ذات اقدس کے لطف و کرم ہے وہی سب کچھ دینے والا ہے اور اسی کے پاس سب کچھ ہے ہاں جی بندے کے پاس تو کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے بندہ ہمیشہ اس ذات اقدس کا محتاج ہے اور ہر چیز میں محتاج ہے اور ہمیشہ محتاج ہے تو یہ دو دوس مقدس ہاں جی یا وہ یا رضاق یہ دونوں ملا کر اگر کوئی وضفہ کردہ رہیں ان دونوں کے ملا کر کثرت سے پڑھتا رہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو خلوص دل سے خلوت میں خاص طور پر کمال آجیزی کے ساتھ پڑھتا رہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ بلا شک شبہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کے رز میں خوشحج پیدا کرے گا ہمیں اللہ کی رازکیت پر پورا یقین رکھ کر ہاں جی اور ان آسما کے ذریعے سے پوری آجیزی کے ساتھ اس کے درخواست میں دعا کریں خصوصاً فرض نمازوں کے بعد صبح کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد ہاں اللہ کے حضور میں فریاد کریں ان اسما کو واشلہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ضرور رزق سے ہمیں نوازے گا اپنے خزانہ غیب سے ہمیں ایسے جگہوں سے اللہ رزق پہنچائے گا یا رزق کے اسباب فراہم کرے گا جس کا ہمیں گمان بھی نہیں تھا میری دعا اللہ تعالیٰ وہ تمام برادران خواہاں جن کے گھروں میں رزق کی پریشانی مشکلات آج کے منگائی کے دور میں اللہ تعالیٰ ان آسما کی برکت سے ان تمام مومنین مومنات بھائی بہنوں کی پریشانیاں دور کریں ان کی مشکلات دور کریں ان سب پر اپنا اس میں برداک اور وہاب ان دو مقدس آسما کی برکت سے ان کی تمام پریشانیاں دور کریں آمین سلم